الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والسقلات والسلام على عباده الذين اصطفا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 المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا آمنت بالله أصدق <تصفيق> الله وعلى العقيم أصدق رسولكم النبي الجريم اللمين إن الله وملائكة ذوي اسقلون على النبشي يا أيها ربينا منو اسقلوا عليه وسلم تسليما ذوق شوق الاسقلات على والسلام عليك يا سيدي يا سیدی سیدی یا سیب میرا بہت بہت سامنے کہ مجبری وجہ رستا بار بار صلی رب العالمین پر طبت و شرع دوستو صحیح اور شرک کے سبحان اللہ عام ہے اس گل گلی نہ لگ رہا ہے نبیا پکارا سمجھ کوئی زندہ کو فرق کر لیں میرے ہاضر لاضر ذائب میں یہ سات کہ توحید اور شرک کا دارو مدار انہیں چیزاں نہیں کہ جی زندہ نو پکاریا تو جے شرک نہیں بننا مردہ نو پکار لیا ناریا شرک بن جانا وہ جی دور آلے ناریا شرک بن جانا نیڑے نیڑ نو پکاریا تو شرک نہیں بننا اللہ کا ناپاریا شرف یہ گلتی اور ساری غلطیاں کا ازالہ اس مغال والے کا ارادہ پرانی مسجد نہ اگر ہو آیت پڑی جیساج اللہ اللہ کے لیے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو دو اور اے دور کرنا, دو اللہ کرنا کہ اللہ تعالی روکار کوئی, کوئی شرک, شرک نہیں نیت. آیت بھی موجود جیری دس دالی پکار گل نہیں مدد کرنا وسیلے, وسیلے از آز پکارنا آز شفاعت آست پکارنا آیت بات یہ شامل نہیں اس آیات چارہ دوسری آیت سراہ ادھر اشارہ موجود ہے دوسرے پاس سراہ وضاحت موجود جڑی دسدی پی کہ مطلب لے اللہ تعالی نہ قرآن پا کے جا گیا ہو گیا تو اور پہلے اتو ہی میں شروع کرنا پکار پکارنا والرک سمجھنا موردے پکار کا فرق کر لین اگو دور نیڑ کا فرق کر لینا فر سن سن کا فرق کر لینا سب ایم پہ نمبر پرانے مجید سے غور فرماؤ اللہ تعالیٰ فرمانے فرمان ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا غور کرو خالی پکار دی گل نہیں کیوں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو بس بس بس بس اس پہلا, پہلا فرمایا بے شک, شک مسجدیں اللہ, دے اللہ دے کے لیے ہے مسجد, دے دے دے دے دے مسجد دے دے دے خالی خدا نہیں پکاری مسجد میں اللہ تعالی عبادت تو مطلب یہ بنے گا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں کیا مطلب عبادت کا حق اسی کا ہے تو اللہ کے کسی کی عبادت مساجد اللہ مسجد اللہ واسطے او تے پھر ہوں پشیت ہوشیوں باہر آئے نماز کو بار ہوئے ہر طرح پکارن شرک بار جانے ہوں اتحای مساجدہ للہ یہ پکارنہ شرک ہوئے تو پھر مسجد اللہ کے لیے یہ آکھنڈا کی مقصد ہے شرک تو پکارنہ ہویا مسجد اللہ آبازت آکھنڈا کی مقصد ہے اللہ واسطے مساجد, مساجد دا دا آ کر یہ اشارہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر خدا سمجھ کر مت پتارو نائ تکبیر نائ اگر نہ شرف ہوتا تو پھر ہر مقام پر شرف ہوتا مساجدہ للہ کہنے سے کیا غرض ہے یہ اشارہ لگانا مقصود ہے کسی وجہ سے فا آئی ہے بعد میں فا ہے فلا یہ ہے فسیحا افصائح افصائح شرط شای کر شای رہی, رہی ہے کہ جب, جب مساجد, مساجد اللہ کی, اللہ کی اے ہیں اے تو او! او! اللہ, اللہ کے ساتھ, ساتھ کسی کو مت پکارو یعنی مساجد, مساجد میں ہوتی میت ہے عبادت تو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسی پکار مت پکارو جو عبادت والی سمجھ آ گئی کہ نہیں دوس مق... ایسی اشارہ اصول فکا کی زبان یہ اشارہ تو نس ہے لیکن ہن سراہت آپ پاس چلیے دیکھو ایک مطلق ایک مکیب عام خاص مطلق مقید. عام دیرہ دا آمرہ وسیع ہے دائرہ کٹ مطلق مقید گل سمجھو میں کہنا یار میرے, میرے ساتھی اندر آ جا یہ میں عام لفظ بولے جس طرح کے ساتھی ہوں اندر آ نال ہی اگر میں کہہ دینا یار پگاں والے گل سمجھا لیا ہوں جنہ نقرر کیا ہونا بندے داخل کر پہلو جڑا آخ ساتھی اندر آجان جان ان پگا آلے ساتھی مراد نے کیوں کہ اگلا جہرا جملہ, جملہ بولیا اس وضاحت کر دیتی ہے پگا آن خالی ساتھی وہ پگا آسرے تیسرے سب چھانے سن جیسے لے آکھا پگاڑے مقید ہو گئے اے ہونے کاٹ جانگے او زیادہ سا کاٹ جانگے نا ایک قانون مطلق مقید تے محمول ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا ایک مقام تے جڑی میں آئے پڑی اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کسی کو مت پکارو ایتھے ہو نا ہر ایک میں چاہ گئے ایسد اٹھے رہنے ہیں تے فردر ویکو مسجد جدو ایک بندہ کر رہا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا الاح ہو جا رحمان پیاس لگی ہے یا کوئی مطلب کرلی مارنی ہے کوئی سپ مارنا وہ فیلانے یہ آخے گا تو شرک ہو جائے گا کیوں کہ ابھی تو یا اللہ یا رحمان گا اور اللہ فرما رہا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو کتنا بے وقوفی ہوگی بھائی کہ آئے ایسا مطلب لیا کہ کھ نہ رہا مطلق نو وہ مثال میری رین چ رکھنا ساتھی آن دیو پگاں والے آن دیو اللہ تعالی نے اس طرح گل فرمائی فرمایا فلا تدعو رو مال ملا اللہ کے ساتھ کسی را کو را مت پکارو اگر, اگر, اگر کوئی انل مساجد لِللہ آو آو آو اس کے اشارے سے نہ سمجھے تو اللہ تعالی نے دوسرے مقام تذات فرما دیتی فرمایا ولا تدم اللہ یہاں فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کسی نا پکارو اللہ کے ساتھ اور خدا کو مت پکارو اور اللہ کو مت پکارو انتہے یہ فرمایا ولا تد اللہ آخر اور کو مت پکارو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 وضاحت کیلاق اس آیت نے تخصیص کی اسے اموہ مطلب کی نکلیا کہ وہ جی میں آخری ساتھی پگا والے اور رب ات دس ہے مرد مرد مرد مرد like نادي نادي کسے نو مت پکارو ہے خدا نو پکارو لہذا مطلب اس آیت دے مطابق لوگ لیکن کمال یہ ہے کہ جڑا اتر فرمایا علا اس اسے وال مساجد مسجد مسجد مسجد والی تھان اللہ تعالی کا اے مطلب تو نہیں نا کہ مسجد نہ کے کسی جی میں پہلو کہ ورنہ تو سپیکر بند کر چڑک ہو جا وہ منڈے سٹی کر سر کو جانا ہے کیوںکہ مسجد میں بکار بدر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی مساجے اتنا اشارہ کھلے والے ادھر دیکھو سجدہ, سجدہ گاہ مسجد کو کیا کہتے ہیں سجدا گاہ اور سجدہ نہیں سجدہ عبادت کی بات ہے کیوں سجدہ تازیم جانور نبی پاک نو کی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف نو کی تم نی سجدی باب آدم علیہ السلام نہ حضرت یوسف خدا نہ جانور خدا سجدہ ہے للا مسجد اللہ کے لیے ہے کیا مطلب ادھر مطلب دیکھ ان مساجد بکرے محل ارادہ حال یہ مجال ہے مساجد بول کر مراد سجدہ ہے, مراد سجد ہے اور دلیل قرآن حل حل حل حل حل اور دلیل حل حل سے پیش کروں اللہ, اللہ فرماتا خزو دلست زینت کل مسجد ہر مسجد کے وقت اپنی زینت لے لو زینت پکڑو کیا مطلب مسجد بول کے مراد نماز ہے یہ مجاز مرسل کا دا دائرہ بہت وسیع یہ مجاز مرسل آلہ حالیت اور محلیت مسجد کے وقت ہر مسجد کے وقت توجہ نہیں فرمائی ہر مسجد کے وقت زینت پکڑو علماء مفسرین نے لکھا ہے ہر نماز کے وقت لباس پہنو ورنا یہ مطلب نہیں کہ مسجد جاؤ تو اس لیے زینت پکڑو اگر ایک بندہ گل سمجھنا اگر ایک بندہ صرف تیبن بن کے مسجد میں بیٹھے تو کوئی حرج نہیں لیکن نماز کے وقت لباس ہونا چاہیے وہ یہ ہے اچھا پھر مسجد نہ ہوئے باقی گل ٹھیک ہے بہت اچھے مولانا زندہ باد اللہ برکت اگر مسجد تو باہر نماز کیا پڑھ گئے تو کیا ہوں پڑ لہذا معلوم ہوا مسجد بول کر نماز مراد نماز پاویں مسیح ہوئے مسیح باہر کپڑے پانے ضروری تو اللہ تعالی نے لفظ مسجد بولیا ہے مراد نماز ہے ان مساجد اللہ اللہ تعالیٰ نے تھے ذکر مسجد لفظ فرمایا ہے پر مراد مسجد نہیں مراد عبادت خدا ہے اور مانا بنے گا وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے عبادت اللہ, اللہ کے لیے خاص ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ اگر یہاں کوئی بے وقوف یہ لکھ دے کہ جی اربی عربی کے اندر, اندر دعا جو, دعا جو, جو ہے پکار کے معنی میں ہی آتی ہے اور دعا عبادت کے معنی میں نہیں آتی اس قرآن ات لتا والے پاسوں سے جدر مر جان اس خود قرآن دے الفاظ کے غور نہیں لگی نہیں لبا دیا اچھا سمجھ نہیں آئی میں کیا ہوں ہوں پکار مسئلہ نہ ہویا مسئلہ عبادت کا ہویا لہذا پکار نے شرک نہیں عبادت شرک ہے توجہ نہیں فرمائی مسلا حل ہو گیا کہ نہ ہوا قرآن باہر جان کی لڑ پہ قرآن للا للا للا. اگلی گل جی زندہ کو پکارنا تو جائے بھائی مردے کو پکارنا تو شرک بنے گا نا بھائی اس کا میں قرآن, سے. قرآن نال ثابت کرنا زندہ نو پکارنا شرک شرک ہویا اور پکا شرک سارے آخر پوکنا زندہ ادھر دیکھو بھائی دو زندہ, زندہ ایسے, ایسے ہوئے جنہوں نے خدا ہی دعویتا ہے ایک فراؤ ایک نمرود ہے اسی طرح سی تہریہ کون سی وہ اللہ پاک دے وجود کا منکر سو خود نو عبادت دائک سمجھتا دا سی تے خالق سمجھتا سی نو خود اپنے آپ دا خود کھانے جسل حضرت موسا فرمایا نے آخیا آسمان رب کون فرمایا آسمان از ساری کائنات کا رب انہیں رب العالمین رب العالمین کون ہوتا ہے کیا چیز ہے انہیں اپنے دہری آن کا گل سمجھنا ہے زندہ وہ سامنے بیٹھے ہیں وہ حدرت موسا بھی پکار رہے ہیں سامنے کھلو کے دی قوم کے بندے بھی پکار رہے ہیں ہوں زندہ نو شخص پکار رہے ہیں ایک ایک شخص, ایک شخص زندہ نکار اللہ دا رسول اور ایک, ایک, ایک شخص زندہ پکا مشرک ہے گل سمجھو سامنے بندے نو پکار رہے نا دو پکار رہے ایک رسول رسالہ تک فرق نہیں مشرک ہے پکار پکارا کافر مشرق ایک ہی وجہ اگر ہن پکارنا ہوں شرک تو حضرت موسا علیہ السلام پر بھی شرک کا فتو لگ جاتا بات سمجھو ذرا اگر زندہ نکارنا ہوں دونوں مشرک ہوں اگر زندہ نو پکارنا شرک نہ تو میں مشرک نہ ہوں کی عجیب گل ہے ایک مشرک پہ بنتا ہے ایک رسول پہ رو ہے خدا خدا ہی رکھا ناڑا الہ <laughs> الہ دعا خدا ہو پکارا رسوے دوسرا پکارا ناڑا دی قوم دا کافر مشرک ہوں جے اصا فرق زندہ تے مردہ د آخ جی زندہ نو پکارنا شرک نہیں تو وہ جہاں قوم دا بندہ پکار رہا ہے وہ مشرک کیوں اگر اصنے ہاں کہ زندہ نو پکارنا شرک رسول اللہ دا پکار رہا ہے وہ فروغ کر رہا ہے کیوں پیا اے مشرک نہیں بنتے اے رسول کیوں پہ رنگ ہوں زندہ مردہ دا فرق شرک تو ہی زندے مردے نو کی رکھا گے اور لازمن بات جڑی گل پہلو میں سمجھا گیا اتنے پھر وہی کرنی پینی حضرت علیہ السلام سلامت رسول رہن دینے پکار دینے خدا دا بندہ سمجھ کے, کے معلوم ہوا چند مردے فرق نہیں کرنا خدا سمجھ نہ ڈرائ بہادر شیر کلندر <تصفح> دے لائک حضرت سرک نہیں بنیا جی سمجھتے سنڈا روپے پکار دندا روپے پکار دینا مسئلہ سمجھ آ گیا حاضر تے غائب. بڑی دور او جی ہاضر تو گائبر جہاں تے چکر پہ ہیں صرف ایس گل پچھو کر گاضر گائب کدی کر سکتا ہے کہ نہیں اے ساری دو چیزاں سے ایڑ گیڑ دیاں گیا میاں جی ہوا کر سکتا ویخ نہیں علم والا اُن پتا ہی نہیں کون کی پیاکھ دو پتا نہیں پھر آپ شرک ٹوکنا ہوں گل اصل پتے نہ پتے دی زندہ مردہ غائب دور پکارے پکار جنو پکار سند کہ نہیں جاند کہ نہیں دوسرے لفل سمیت لینا نگر ہے سو نہیں نہیں آئی بارے تا آخر بھائی یار نظر ہے دیکھ لیا پتہ بھی سارا کچھ کر سکتا ہے شرک نہیں بننا یہ مطلب ہے پھر جی اتنے اس نظریے نال شرک نہیں بنتا تو پھر اسی نظریے نو اگاں لے جاؤ یہ مطلب اے نظریہ جتھے پایا جائے ات شرک نہیں ہو ٹھیک ہوں ادر ویگ سجنا نمی گلا کر جی میں گل پیش کرنا پیا دو پیش کی سورت بن دیا نی تر تر سورت صورت نجائز ہو جسل بولا پکاری گنگا توجہ در بولا پکارے بولے نو پکارے اے ن گے بے وقوفی چگل پہ مارد نہ بے وقوفی کیوں شرک اسی وقت ہوگا جب سمجھ کر ایک بولا تو پکار بولا نہ پتا ہی کوئی اویسی گل کی خبر ہی پکار سے جاننی پی بے فائدہ بےکار کتنے سورت میں ایک سورت یہ ہے پکارا بھی نظر آئے جنو پکار پھر آؤ بھی پھر تو سننا سمجھنا پتہ خبر جاننا کر سکنا نہ کر سکنا سارا کچھ آ گیا نظر ہوا جی پکاریا ہے وہ بھی اگو نظر آخ رہا ہو فلانا پکار صورت لیکن ہے ہر سیا بندہ آنے سورتانا سہی اخا والا پیا کنا والا کنا پکار پیا ایک پولا دوسرے پکار ہے یا ادھر تین صورت ضرور فائدہ پہنچنا فائدہ پہنچنا فائدہ اس وجہ نہیں پہنچنا جسے دوسوں بولے ٹھیک ہر ویخ سکنا اگر حق باہو پکارے تو باہو ہی نظر والے پکارن والا جن پکارے پیاس پاک میں نظر والا پکارے شرک, شرک, شرک دیا ہو نہیں سکتا ہوں بے وقوفی بھی نہیں آخنا تس واسطے یہ پکار لکھ رہا ہے میرا پیر میں نو ویخ رہا ہے اپنے پیر نو بھی ویخ رہا ہے سی ن पीरा तू है पीरा पीरा सुन फरियाद ओ पीरा तू है पीरा मेरी अर्ज सुनी कान धर के مچھ پر مچھ نے ڈرے بہ مشرب رے جگ دے ہر براب مراد نے سارا ہاتھ میں ل बराबर निकल अगर ते कोई आखे, आखे मैनू नहीं सुनी आख उतरा मरे तू पी साल जंगल चुड़े तू अगर पांच रोटियां खा के اگر پاک میرا بابا فرید گزارے رب دی خاطر کبھی خوش کبھی جنگل ہوں رب نو بے انجی بھی او رنگ چڑھا بھی تا با مستذید اندر میں اے اللہ فرماتا ہے توجہ بلذین جاہدو فی نا لنہدیاہم سبلا نا اللہ فرماتا ہے جیڑے لوگ اچھے واسطے محاذ احتساب برداشت کرتے ہیں انتھاب کرتے رام اللہ رب کنج ہے جدے واسطے محنت مجاہدہ کر دیا دنوں بار مجاہد ہوگا دین اصا دین دین برابری کر دیا یہ سو بولا جمع ہے اللہ فرماندہ وہ جڑھا ساڑھے دین تے چلن دیا خیر کرے گا جنہ کوشش کرے گا اپنی ساقسم کھا کے کہنے ہیں مختلف شانہ دے دروازے کھول دیا گیا تو اس پاک میرانتے ایسی ایسی, ایسی شانہ دے دروازے کھولا گے دوس ہو نظر آپ پکاریاں بالکل دنائی ٹھیک ہے ایک پکارا نظر والا ہوکار دے او نظر والا نہ یا ہو سارے جبل حضرت فاروق لم ممبر رسول مدنی پاک سرکار دی مسجد ممبر رکھ لو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تر سو میل تو زیادہ ہزار لکھیں حضرت ساریہ محمد جنگ پہ پائے فرما حضرت عمر ویخ رہے نے فرمے نے سارا پہاڑ کابو کر لے دشمن ادھر آن لگا چودہ حضرت عمر پکار دے نے حضرت ساریانو ساریہ نظر والا نہیں پر عمر تے نظر والا ہے تا کر کے انہاں پکاریا وی نال اپنی پکار اوتے تکر پہنچا وی دتی بالو مویا انج وی ہوندا ہے پکارن والا نظر والا ہوئے جنوں پکار دے او نظر والا نہ ہوے تا وی پکار نہ دنائے شرک تے ہو نہیں سکدا کیونکہ شرک بغیر خدا سمجھن عبادت لائق سمجھن تو ہو نہیں سکدا گل صرف عقل تے بے عقلی دی دنائت بے وقوفی دی آ جاندی ہے اگر دوویں پاسے پھوڑے ہوون تے بے وقوفے پکارن والا جے اک پاسے ہوے ہو نظر والا بے وقفے جہاں ایسے پکارنے حرام آخ کیا آخے جناب جی ایسا پکارنا جہ بے وقفی شمار ہوندہ ہے بے وقوفی تنا در ویخ اللہ کے قرآن کی گل اللہ حضرت عشا روح اللہ سلام فرما نے میری امت ترکھو جو خاندے میں جو ما و تی ہو میں دسدا رواں گا جو میں تر کرا دسیا کردارے دسی گئے مدارے تجد واسطے پنجابی آ جا پن جمانہ ہوتا سبحان اللہ کی مطلب جدو بھی آن کے پوچھو گے کی کھاتا ہے میرا کم میں گا میں گا میرا رب چار تو دے لے او میری جو گھر ف بندہ گل کر سکتا ورنہ یا دلالس کہ دلا علمی زبان ہے اشور افیقا دی مطلب کی سکنا جہاں باہر ہوئے گا ترینا یار کیسے عجیب کہ ایک بندہ ٹھیک گھر کی لکی شاید گھر چار دیواری بکسے پی ہو پچھاندہ ہو پی ہو چوڑ بندہ ہی ہوا ہی سوچے گا ہر کسے کو اکھنا ہے کیا یہ فرما چاہتے نے شہ گھر یہ پچھانے کسم خدا بھی کر کے کمالا نبوت نو اللہ تعالی نے کن الفاظ بیان فرمایا اور اتر مینو پتا نہیں ان لوگ نو کہیں ہوا کہ جی نبی پاک وسلم آپ آم ممبر کھلو کے توجہ, تے توجہ تے فرمایا, ممبر تے فرمایا؟, فرمایا؟ آپ ممبر کھلو کے فرمایا پوچھو میرے کو جو پوچھ دو بخاری شریف ہو سلونی امبا شریف پوچھو میرے کو جو پوچھ دیو لہذا جی وہ اس وقت تھی وہاں ہی تھا میں خیالہ بندیا گل سمجھ وہاں ہی تھا اگے پیچھے نہیں میں خیادر تیسرے سلام ہر وقت دستے رہ نبی پاکستان کوئی فرق نہیں گا کیا وجہ ہے توجہ مغال تھا یہ لگا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جبریل وہی لے کر آئے تو بس اسی واج سے پتا چلتا ہے نہ تو واہ جانی ایک ہوں کشف اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبیا ہر طرح کے کمال دیتے نے یہ کمال بھی بخشیا ہوں کہ اندر ہی یعنی انج روشن ہوں کہ بس تبجائی کھل گئی ہاں ہاں ہاں توجہ نہیں فرمائی تا میرے آقا نے فرمایا این او مزہ آپ بھی فرماتے جو تم نہیں دیکھتے فرمائیے کہ نہیں اچھا ہوں میں ادھر لمبا نہیں کرنا چاہتا ایسے گل سے رہو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ تسلیم مانگا. تسی کی دے وخان دے وخان دے پیٹ. حضرت عیسیٰ اگر اپنے, اپنے کسی امتی نو پکار دور تو, تو امتی نہیں جانتا عیسیٰ تو جانتے وہ نہیں دیکھتا یہ تو دیکھ رہے اور اگر بال فرد اگر اکثر پکارے حضرت عیسا کو اس آس اور امید پر بلکہ اس اعتقاد پر کہ جب وہ ہمارے پیٹ کے چھپے حالات جانتے ہیں سیا گلا جان نے اللہ اللہ میرے ٹھیک پہ آ چکے بے وقوف ہوئے گا جڑا آخر ٹھڈ نو تے جاندہ پر ایڑ نو نہیں بولو یار قرآن تو باہر اللہ لیکن جی موٹی عقل نہ قرآن پڑھیے تو لبا جی بریک ہو جائیے تو سب کچھ لبا جو نبی وہ پیڑ نو بھی جاندہ پیڑ نو ہے اگر پیڑ دور کرا واسطے دوروں بیٹھ کے آخ اللہ سونے دے رسولہ کر فریاد باہر گا تیرے تیرے تیرے تیرے تیرے دی خبر دتی داستے <spectral berries> دور کرے کوئی بے وقوف ہوگا جڑا آ نبی نبی تو بےخبر فرمائی اور, اور تینے صورتہ ایک پاسے پاس پاس پکارنا رہا انہا پر جنہوں پکار رہے وہ نظر آ رہا ایک پاسے اے نظر آ رہا اوہ کو بھی نظر ایک پاسے دو میں نظر آ رہا اور تینے صورتہ میں پکارنا این اقل اور جناب حکمت کے مطابق ہے این اللہ دے قانون دے مطابق ہے اللہ دے اذن دے مطابق ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت با کھڑی کر کے اخدا اساں اساں آپ ضرور بولے ہیں پر جنہاں نو پکارتے ہیں او سنن والے تکبیر موتر مذہب دے لا پارا بدری چستی سر اس کا موتر مجبا جو کرے ہاں حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر بشر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ بلا تکبیر بل رسالت نسال ناکی نر گاسیا پاپ محبل شیشن چی میں چی میں سمجھ جو ہے چی جی میں سنو بھائی چیز ہوں گا کہ جی حضرت سیدنا عیسی رول اللہ علیہ ان کے متعلق جو آیا وہ تو ان کین حیات قید حیات کے ساتھ مقید ہے جب تک زندہ رہیں گے تو وہ جانتے تھے موت کے بعد تو ختم سے آن کے پھر رولا پہ جندہ سمجھ نہیں آئی ہوں گل یہ یہ اگلا دعویٰ ہے نواں کہ جی صاحب کمال موت, موت کے بعد کمال سے محروم ہو جاتا ہے یا کمال میں ترقی آ جاتی جا جا ہے ہر دعوے ہو گئے دو ایک دعویٰ ہے کہ مریات ہر کمال سلط ختم دوسرا دعوی یہ ہے کہ مریا تو کمال والا سی نا تو پھر قانون قدرت دائے نہیں کہ انہیں سلب کر کے محروم کر دینا نہ خیر اللہ کا اللہ کی یہ شان ہرگز نہیں رب سونا فرماندو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 اس کا حا نے شکر کیا ہے بات ہے نبی رنگ نے حضور نے شکر ہے کہ نہیں غاؤس پاک نے شکر ہے کہ نہیں ہوں سا دعوی شکر ہے کسی کسے اگر یہ دعوی کو شکری کی نبی نو او آخر منہ چاہیے ہر آخی کے لال کا شکر کوئی کر سکتا ہے جڑا آلما نے لکھا مانا آن والا لمحہ سونے تیر پہلے گزرے تو بہتر, بہتر ہی ہونا ہے شکر لیا حلی حلی کیونکہ سونے شکر شکرایا حیرا تھی خیر لکم سونے نبی علم وفاد ترقی کر رہا جیڑا توجہ ذرا اے جیڑے کمال ان دن نا روحانی اے روح دے ان توجہ ذرا ہے جسم دے نہیں اے صفات روحانی نہیں تے روح باقی ہے اگر کوئی آنکھیں مرن تو بعد ختم ہو جاندے ہیں تو ان واقع بے وقوف جاتے اے آنکھ مرن تو بعد روح مک جاندی <تصفح> <تصفح> تے مرن تو بعد روح زندہ ہے تے روح اپنیاں شان نہ نا دے نال زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے فرما رہے نے توجہ ہوئے میں تو انہوں کا صدا رہاں گا کی۔ ہوں ادھر دو چیزاں نے ایک ہے دے حالات جاننا ایک ہے انہوں دے حالات نسنا جاننا روح کے ساتھ ہے بتانا جسمر زبان کے ساتھ ہے دا نبی دنیا تو جلا گیا جاننا رہ گیا بتا بند ہو گیا مروجہ ایک میرا میں انہوں ظاہر کرنا جی میری زبان بند ہو جاوے تو کوئی آخر علم گیا مکیا تو یہ تو اظہار ہے ارے بھائی پھر وفات کے ساتھ وہ کس کے ساتھ بولتے ہیں اگر اظہار کی ضرورت پڑ بھی جائے یہ چل ہے بولنا روح دی صفت بولنا روح دی صفت اظہار کا اعلیٰ زبان ہے توجہ اگر بولنا روح دیفت نہیں اللہ چپ چپ اندروں سوال اٹھتا اپنے آپ اندرو جواب اٹھتا پیا زبان تے بولن کا ڈ حضرت بلا اللہ를... اللہ <علیت سی> اسی وجہ سے حدیثہ بنو ساعدہ والی حدیث میں آتا ہے وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف تو بعد صحابہ کرام ایک چھپڑی تھلے کٹھے ہوئے نے خلیفہ چنعن کی خاطر ادرت عمر اس لیے فرما نے میں دل اپنے خوب گلیا کہ میں اگر موقع ملیا تو اے کچھ کہ میں اپنے اندر اندر اپنا پورا مضمون تیار کر لیا سبارا، سبارا. فرمان نے عجیب گل سی جا میں تیار کیا جدو ابو بکر بولے وہ سارا ہی بول چڈیا تیار میں کیتا سی. توجہ نہیں بلو ادھر دیکھ بول روان آلہ قدرت بند کر دے روحو آ کے بولی جا جی کرے زبان بند کر کے بولن لگا کی مت نو ہاتھ پیرا سارے جسم نے گوئی دین بولنا بولو تمجد بولنا زبان نہ ہوں ہوں <withdraw all> دس. دس دس بولی روح استعمال, استعمال کیتا زبان بولی روح استعمال کیا ہاتھ نولی روح, روح, روح استعمال کیا پٹ بولے روح زبان بولے رو نہ ہاتھ استعمال کرے نہ زبان استعمال کرنا کوئی کچھ ہے اپنے آپ تو ہی چڑا چڈے بزرگ فرمادن ایک روح روح اللہ تعالی نے عجیب بنائیے کہ اگر اس روح بندہ صاف کر لوے نا تے فن فن سہی آ جائیں جسم کروہ جبریل حدرت جبریل دی اصل شکل ہے چھ سو پر ایک پرن ساری زمینی کہہ سکتے کہ اتر روح جبریل کوئی نہیں تو اتنے نہیں اتنے آئے نہیں ایک دوس پاک دی دس مریداں دعوت کی ہر ایک کو وقت دے چڈیا مرید ہکے بکے پی ریکیا تھا داسنے. کرے گا تھی. دسا جسم دسا جسم ایک روح میں اس باغ نے کام کیا دسا پاک بیٹھے اللہ دلی اپنی روح استعمال کرے جس تڈے سڈے ہو روح کلی استعمال کرے ہر بندے تو وکھرا وکھرا کام لینا شروع کر <سؤال> اللہ، اللہ، <سؤال> او دی روح استعمال کرے اپنی روح استعمال کرے جسم جی کام کر رہی ہے ٹرالی بھی چلا رہے جی آصف بن برخیا دی روح شریف نے جس جسم چ جی کم کر رہی تھی. اسی طرح اسی روح شریف نے تخت کام دی روح نے اس تخت ہے کیا کیسی عجیب گل ہے فتوہ تبکیہ والے لکھتے جس وقت تو تخت آیا ہے نا سلیمان پیغمبر نے پوچھا حالانکہ پکی گل سی ہے تے نیت بہن سی آرماند نے لگتا تھی یہ مطلب اب رولی دا نشانیاں نہیں سنبالو لیکن ہکی بکی اس گل پیچھو جدو سی آدر ہے جد ویسدی سی ایڈی چیتی آج بھی بربائی تو سجنا بے وقوف کہے گا آصف بن برخیہ کی روح کو اللہ نے اتنا کمال بخشا لیکن مرنے کے بعد چھین لیا روح ویلی نہیں ویلی کیوں کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے انہیں وعدہ کیتا ہے تو شکر کر میں گا اگر نہ شکرا ہوا تو کیا رب قرآن ذکر کرنا معلوم اے میں بے سمجھ دیا کہانیاں جوڑیاں نے ورنہ مذہب یہ جن سننی آپ نے مذہبی حضرت عیشا کی بات ہے ان کا کمال یہ ظاہر کرتا ہے اللہ وہ چھپیا چیز سرکار گل آئی ہے نا Üتے بڑی انوکھی آزیز نبی دیا دو شفتہ بیان فرمائی تاکہ ایمان آ جو تعو دکلیف پہنچے محسوس نبی کرتا ان کنہ لے اتو ہر ایک ہے اس درد اور فکر <fall of ndyre> دی بنا تھے دکھ پہنچے تے محسوس کرتے پہنچے تو خوش ہوں سکھ دکھتے दुख दा, दुख करते शिफता बड़िया अनोखिया ने इथे हम रो घर च की छुपा जे खेडे च की रख दे जे ओ गल उमती जिथे भी बैठा होकत च हो, जे सहाले हो, जे हो दा दा दुख पहुंचे मेरे नबी नर्द भी होंगे جد ہرس رکھتے اس گل کا کہ دکھ اے چلا جائے سکھ آخ آن دا ہرس رکھتے دکھ دور کرنے کی فکر رکھتے اے دو اے فکر دکھی ہو کے امتی درد نہ سو چاہتا ہے, ہے مطلب نبی دل لو لیے بے قرار ہو کے دعا کرتا ہے نے حدیث دا لیکن میں حدیث رکھ کے صرف قرآن کیوں? حدیث پر کوئی زبان درازی کرے یہ زئی ہے آپ گلے کریے زیف آ گئی توجہ اگو اللہ تعالی نے فرمایا روف رحیم روف رعف کی رحیم کنو کہ عزیز علیہ ما ان تم <متحد> دمانا روف رؤف دانا آزیز اونال تم دری سوالے تم دانا رحیم دحیم دمان چیز ماں نے فرمایا رافت دم ہے دکھ دور کرنا رحمت دان ہے سکھ روف ہے جڑا دکھ ٹالم روف جہا آدھے رف تفو کی مطلب کپڑا پاٹ جاندہ ہے ٹوٹے ہو جائے رفو کر لے بھائی مطلب روس کا مطلب ہے دکھ آئے دل ٹوٹ گیا کرا کے دل جوڑ دے میں نہیں آخیا روس کو رفو سے صاحب اروانی نے نکالا تفصیل میں اپنے نبی تعریف سن کے خوش ہو رہے کہ نہیں مرشدی سچ ادی مرش جی سچی مرش جی سچ غلام ہاں غلام ہے غلام اے رسول میں تھاوٹ میں اللہ مزر نہیں لے جا کلہ سجنا گل ہوئی ناظر گایب گند شرک اور شرک دی من عبادت کے لائق ماننے جا نہ ماننے گیا مسلا پکار دارو مدار کھن د آہ, آہ, آہ, دے او تین سورت بنا دو, سن آہ, دو مات مات مات پاس سن دے آہ, آہ, ایک پاسے پاسے نہیں تین سورت دس تین سورتوں پکارنا بالکل درست اور اور بندی دے مطابق علم دے مطابق اساں بے وقوفی سمجھی بے اکلی نہیں کہہ سکتے شرک پہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا مخصوص یہ بہت بڑا مغالتا اللہ تبارک و تعالیٰ